بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ قلتم يا موسى لن نصبر عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا بتل اور مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَتِ اسْتُبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ مِنَ الَّذِي اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَظَبٍ مِنَ اللَّهِ نوک بِمَا کبھی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صورت البقرہ آیت نمبر 61 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہر کس صبر نہ کریں گے سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری اور اپنی ککڑی اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے فرمایا کیا تم وہ چیز جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غذب کے ساتھ لوٹے یہ اس کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے من اور سلوا کو ایک کھانا اس لیے قرار دیا گیا کہ روزانہ یہی کھانے کو ملتا اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی کھانا ہے ہمیں الگ الگ کے کھانے چاہیے پرندوں کا گوشت چاہیے صحرا کی فطری خود رو چیزیں اللہ کی خاص رحمت اور صحت کے لیے بہترین غذا تھیں پھر انہیں آزادی اور فراغت حاصل تھی جس میں وہ علم حاصل کر سکتے تھے جہاد کی تیاری کر کے عزت اور اقتدار حاصل کر سکتے تھے مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور ان چیزوں کا مطالبہ کرنے لگے جن کے وہ زمانہ غلامی میں عادی تھے اور جو من و سلوہ کے مقابلے میں بالکل ہیج تھیں پھر اس کے لیے کھیتی باڑی میں مشغول ہونا پڑتا جو ہمیشہ فاتح قوم مفتو قوموں سے کرواتی ہیں اور جس میں مکمل مشغولیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ذلت اور مسکنت تو انہوں نے جناب پیاز مانگتے ہیں ککڑی مانگتے ہیں گندم ہمیں دیں فطرت تھی نا کھا کھا کر ان کا دل اس پر ریجہ ہوا تھا تو کہتے مانو سلوا ہم نے نہیں کھانا تحقیر کی اس کی سیدنا ابو اماما باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے حل اور کھیتی باڑی کا کوئی اوزار دیکھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا یہ چیزیں جس گھر میں داخل نہیں ہوتی یہ چیزیں کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس گھر میں زلت داخل کر دیتا ہے یعنی جو حد سے زیادہ کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے دینی فرائض سے بھی غافل ہو جاتے ہیں تو ضلعت ان کا مقدر بن جاتی ہے بخاری کتاب المزاریہ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یحبطوا مصرا فاننلکم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباء بغضب من الله دوسرے مقام پر سورہ مائده میں اسی حوالے سے کچھ چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي الله لكم ولا ترتد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 فع فں دخل اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے انہوں نے کہا اے موسا بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں بس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں سورہ معدہ میں آیت نمبر چھبیس کے اندر فرمایا فلت سال قومل فقی فرمایا پھر بے شک وہ ان پر چالیس سال حرام کی ہوئی ہے ان پر چالیس سال حرام کی ہوئی ہے زمین میں سر مارتے پھریں گے پس تو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر اور فرمایا سور عمران آج نمبر ایک سو بارہ میں وَبَاءُوا بِغَظَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ اور وہ اللہ کے غذب کے ساتھ لوٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرنے والے تھے دہلی کا بھی انہ یک اللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے ہٹ دھرمی کی بنا پر حق بات کو نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے صحیح مسلم کتاب المان ایمان طلون الن نبی نبی الحق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا دوسرا اس شخص کو جو زلالت و گمراہی کا امام ہو اور تیسرا تصویریں بنانے والے کو یہود قتل انبیاء میں بہت بے باگ تھے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ خیبر میں کھایا ہوا زہر آلود لقمہ مسلسل مجھے تکلیف دیتا رہا حتیٰ کہ اب میری شہرت کٹنے کا وقت آ ہے صحیح بخاری کتاب المغازی اور یہ اسی یہودیہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر کے آپ کو دھوکوں کے دھوکے کے ساتھ وہ زہر کھلایا تھا تو یہ میرے محترم بھائیوں بنو اسرائیل کی بد ہیں جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تم پر ذلتیں ہوں گی تم پر مسکنت ہوگی تم لوگوں کی غلامی میں رہو گے کبھی تمہارا انڈیپینڈنس نہیں ہو سکتا آج دیکھ لیں اسرائیل ملک ہے لیکن امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی کے بغیر وہ ایک منٹ ایک لمحہ کے لیے میرے بھائیوں دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا یہ تو مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑا اسلام کو چھوڑا اللہ کی شریعت کو چھوڑا جہاد فی صبی اللہ کو چھوڑا جس وجہ سے آج کافر اور یہ بالخصوص یہودی اور ہندو یہ بعض جگہوں پر مسلمانوں پر غالب ہے ورنہ اگر مسلمان اپنے دین حقہ پر خالص دین پر ڈٹے رہیں تو میرے بھائیوں کوئی وجہ نہیں کہ یہ ایک لمحہ بھی وہاں پر نہیں ٹھہر سکتے اور اللہ بیت المقدس کو آزادی بھی دے دے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے حکمرانوں کو ہمارے عامت الناس کو ہمارے علماء کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد اللہ رب العالمین و علیکم اللہ وبرکاتہ